اب ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی پھر تمہاری صورت بنائی پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تقابل کے لیے مرادہ ہو سورہ بکرا آیا تیسالیس سورہ بقرہ میں حکم سجدہ کا ذکر جن الفاظ میں آیا ہے ان سے شبہ ہو سکتا تھا کہ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم صرف آدم علیہ السلام کی شخصیت کے لیے دیا گیا تھا مگر یہاں وہ شبہ دور ہو جاتا ہے یہاں جو انداز بیان اختیار کیا گیا ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرایا گیا تھا وہ آدم ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ نوئے انسانی کا نمائندہ فرد ہونے کی حیثیت سے تھا اور یہ جو فرمایا کہ ہم نے تمہاری تخلیق کی ادا کی پھر تمہیں صورت بخشی پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پہلے تمہاری تخلیق کا منصوبہ بنایا اور تمہارا مادہ آفرینش تیار کیا پھر اس مادے کو انسانی صورت عطا کی پھر جب ایک زندہ ہستی کی حیثیت سے انسان وجود میں آ گیا تو اسے سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا اس آیت کی یہ تشریح خود قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بیان ہوئی ہے مثلاً سعود میں ہے اس قالبکل آیات 71-72 تصور کرو اس وقت کا جبکہ تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں پھر جب میں اسے پوری طرح تیار کر لوں اور اس کے اندر اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجے میں گر جانا اس آیت میں وہی تین مراتب ایک دوسرے انداز میں بیان کیے گئے یعنی پہلے مٹی سے ایک بشر کی تخلیق پھر اس کا تصویہ یعنی اس کی شکل و صورت بنانا اور اس کے اعضا اور اس کی قوتوں کا تناسب قائم کرنا پھر اس کے اندر اپنی روح سے کچھ فوق کر آدم کو وجود میں لے آنا اسی مضمون کو سورہ حضر میں بین الفاظ ادا کیا گیا وہ اس قال اربک خالقم بشرم من سلسال مِّن مسنون فاطہ فق اجین آیات اٹھائیس اور انتیس اور تصور کرو اس وقت کا جبکہ تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں خمیر اٹھی ہوئی مٹی کے گارے سے بشر پیدا کرنے والا ہوں پھر جب میں اسے پوری طرح تیار کر لوں اور اس کے اندر اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجے میں گر پڑنا تخلیق انسانی کے اس آغاز کو اس کی تفصیلی کیفیت کے ساتھ سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے ہم اس حقیقت کا پوری طرح ادراک نہیں کر سکتے کہ مواد عرضی سے بشر کس طرح بنایا گیا پھر اس کی صورت گلی اور تعدیل کیسے ہوئی اور اس کے اندر روح پھونکنے کی نوعیت کیا تھی لیکن بہرحال یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ قرآن مجید انسانیت کے آغاز کی کیفیت ان نظریات کے خلاف بیان کرتا ہے جو موجودہ زمانے میں ڈارون کے متبعین سائنس کے نام سے پیش کرتے ہیں ان نظریات کے روسے انسان غیر انسانی اور نیم انسانی حالت کے مختلف مدارس سے ترقی کرتا ہوا مرتبہ انسانیت تک پہنچا ہے اور اس تدریجی ارتقاء کے طویل خط میں کوئی نقطہ خاص ایسا نہیں ہو سکتا جہاں سے غیر انسانی حالت کو ختم قرار دے کر نو انسانی کا آغاز تسلیم کیا جائے بخلاف اس کے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسانیت کا آغاز خالص انسانیت ہی سے ہوا ہے اس کی تاریخ کسی غیر انسانی حالت سے قتل کوئی رشتہ نہیں رکھتی وہ اول روز سے انسان ہی بنایا گیا تھا اور خدا نے کامل انسانی شعور کے ساتھ پوری روشنی میں اس کی ارضی زندگی کی ابتدا کی تھی. انسانیت کی تاریخ کے متعلق یہ دو مختلف نقطہ نظر ہیں اور ان سے انسانیت کے دو بالکل مختلف تصور پیدا ہوتے ہیں ایک تصور کو اختیار کیجئے تو آپ کو انسان اصل حیوانی کی ایک فرہ نظر آئے گا اس کی زندگی کے جملہ قوانین حتیٰ کہ اخلاقی قوانین کے لیے بھی آپ بنیادی اصول ان قوانین میں تلاش کریں گے جن کے تحت حیوانی زندگی چل رہی ہے اس کے لیے حیوانات کا سا طرز عمل آپ کو بالکل ایک فطری طرز عمل معلوم ہوگا زیادہ سے زیادہ جو فرق انسانی طرز عمل اور حیوانی طرز عمل میں آپ دیکھنا چاہیں گے وہ بس اتنا ہی ہوگا کہ حیوانات جو کچھ آلات اور ثنا اور تمدنی آرائشوں اور تہذیبی نقش و نگار کے بغیر کرتے ہیں انسان وہی سب کچھ ان چیزوں کے ساتھ کرے اس کے برعکس دوسرا تصور اختیار کرتے ہی آپ انسان کو جانور کے بجائے انسان ہونے کی حیثیت سے دیکھیں گے آپ کی نگاہ میں وہ حیوان ناطق یا متمدن جانور نہیں ہوگا بلکہ زمین پر خدا کا خلیفہ ہوگا آپ کے نزدیک وہ چیز جو اسے دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے اس کا نطق یا اس کی اجتماعیت نہ ہوگی بلکہ اس کی اخلاقی ذمہ داری اور اختیارات کی وہ امانت ہوگی جسے خدا نے اس کے سپرد کیا ہے اور جس کی بنا پر وہ خدا کے سامنے جواب دے اس طرح انسانیت اور اس کے جملہ متعلقات پر آپ کی نظر پہلے ذاویہ نظر سے یکسر مختلف ہو جائے گی آپ انسان کے لیے ایک دوسرا ہی فلسفہ حیات اور ایک دوسرا ہی نظام اخلاق و تمدن و قانون طلب کرنے لگیں گے اور اس فلسفے اور اس نظام کے اصول و مبادی تلاش کرنے کے لیے آپ کی نگاہ خود بخود عالم اسفل کے بجائے عالم بالا کی طرف اٹھنے لگے اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ یہ دوسرا تصور انسان چاہے اخلاقی اور نفسیاتی حیثیت سے کتنا ہی بلند ہو مگر محض اس تخیل کی خاطر ایک ایسے نظریے کو کس طرح رد کر دیا جائے جو سائنٹیفک دلائل سے ثابت ہے لیکن جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں ان سے ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا فلواقی ڈاروینی نظریہ ارتقا سائنٹیفک دلائل سے ثابت ہو چکا ہے سائنس سے محض سرسری واقفیت رکھنے والے لوگ تو بے شک اس غلط فہمی میں ہیں کہ یہ نظریہ ایک ثابت شدہ علمی حقیقت بن چکا ہے لیکن محققین اس بات کو جانتے ہیں کہ الفاظ اور ہڈیوں کے لمبے چوڑے سر و سامان کے باوجود ابھی تک یہ صرف ایک نظریہ ہی ہے اور اس کے جن دلائل کو غلطی سے دلائل ثبوت کہا جاتا ہے وہ دراصل محض دلائل امکان ہے یعنی ان کے بنا پر زیادہ سے زیادہ بس ہی کہا جا سکتا ہے کہ ڈاروینی ارتقا کا ویسا ہی امکان ہے جیسا براہ راست عمل تخلیق سے ایک ایک نو کے الگ الگ وجود میں آنے کا امکان خلا قطح پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا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 نکل جا کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں اصل میں لفظ ساغرین استعمال ہوا ہے ساغر کے معنی ہے یعنی وہ جو ذلت اور صغار اور چھوٹی حیثیت کو خود اختیار کرے پس اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ بندہ اور مخلوق ہونے کے باوجود تیرا اپنی بڑائی کے گھمن میں مبتلا ہونا اور اپنے رب کے حکم سے اس بنا پر سرتابی کرنا کہ اپنی عزت و برتنی کا جو تصور تو نے خود قائم کر لیا ہے اس کے لحاظ سے وہ حکم تجھے اپنے لیے موجب توہین نظر آتا ہے یہ دراصل یہ معنی رکھتا ہے کہ تو خود اپنی ذلت چاہتا ہے بڑائی کا جھوٹا پندار عزت کا بے بنیاد ادعاء اور کسی ذاتی استحقاق کے بغیر اپنے آپ کو خامخا بزرگی کے منصب پر فائد سمجھ بیٹھنا تجھے بڑا اور زی عزت اور بزرگ نہیں بنا سکتا بلکہ یہ تجھے چھوٹا اور ذلیل اور پست بنائے گا اور اپنی اس و خاری کا سبب تو آپ ہی ہوگا بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جبکہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے کول انور فرمایا تجھے مہلت ہے قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَآتِينَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَانِهِمْ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 یہ وہ چیلنج تھا جو ابلیس نے خدا کو دیا اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ مہلت جو آپ نے مجھے قیامت تک کے لیے دی ہے اس سے فائدہ اٹھا کر میں یہ ثابت کرنے کے لیے پورا زور صرف کر دوں گا کہ انسان اس فضیلت کا مستحق نہیں ہے جو آپ نے میرے مقابلے میں اسے عطا کیا میں آپ کو دکھا دوں گا کہ یہ کیسا ناشکرہ کیسا نمک حرام اور کیسا احسان فراموش یہ مہلت جو شیطان نے مانگی اور خدا نے اسے عطا فرما دی اس سے مراد محض وقت ہی نہیں ہے بلکہ اس کام کا موقع دینا بھی ہے جو وہ کرنا چاہتا تھا یعنی اس کا مطالبہ یہ تھا کہ مجھے انسان کو بہکانے اور اس کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر اس کی نااہلی ثابت کرنے کا موقع دیا جائے اور یہ موقع اللہ تعالیٰ نے اسے دے دیا۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل آیات تا 65 میں اس کی تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دے دیا کہ آدم اور اس کی اولاد کو راہ راست سے ہٹا دینے کے لیے جو چالیں وہ چلنا چاہتا ہے چلے ان چال بازیوں سے اسے روکا نہیں جائے گا بلکہ وہ سبراہیں کھلی رہیں گی جن سے وہ انسان کو فتنے میں ڈالنا چاہے گا لیکن اس کے ساتھ شرط یہ لگا دی کہ ان نہبادی لہ سلا کا علیہم سلطان یعنی میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار نہ ہوگا تو صرف اس بات کا مجاز ہوگا کہ ان کو غلط فہمیوں میں ڈالے جھوٹی امیدیں دلائے بدی اور گمراہی کو ان کے سامنے خوشنما بنا کر پیش کرے لذتوں اور فائدوں کے سبز باغ دکھا کر ان کو غلط راستوں کی طرف دعوت دے مگر یہ طاقت تجھے نہیں دی جائے گی کہ انہیں ہاتھ پکڑ کر زبردستی اپنے راستے پر کھینچ لے جائے اور اگر وہ خود راہ راست پر چلنا چاہیں تو انہیں نہ چلنے دے یہی بات سورہ ابراہیم آیت باعث میں فرمائی گئی ہے کہ قیامت میں عدالت الہی سے فیصلہ صادر ہو جانے کے بعد شیطان اپنے پیرو انسانوں سے کہے گا غما کان علی علیہ بن سلطان یعنی میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں کہ میں نے اپنی پیروی پر تمہیں مجبور کیا ہو میں نے اس کے سفا کچھ نہیں کیا کہ تمہیں اپنی راہ پر بلایا اور تم نے میری دعوت قبول کر لی لہذا اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو اور یہ جو شیطان نے خدا پر الزام عائد کیا ہے کہ تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اپنی معاشیت کی ذمہ داری خدا پر ڈالتا ہے اس کو شکایت ہے کہ آدم کے آگے سجدا کرنے کا حکم دے کر تو نے مجھے میں ڈالا اور میرے نفس کے تکبر کو ٹھیس لگا کر مجھے اس حالت میں مبتلا کر دیا کہ میں نے تیری نافرمانی کی گویا اس احمق کی خواہش یہ تھی کہ اس کے نفس کی چوری پکڑی نہ جاتی بلکہ جس پندار غلط اور جس سرکشی کو اس نے اپنے اندر چھپا رکھا تھا اس پر پردہ ہی پڑا رہنے دیا جاتا یہ ایک کھلی ہوئی سفیحانہ بات تھی جس کا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہ تھی اس لیے اللہ تعالی نے سرے سے اس کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیا ولا اخرج منها مذؤما مدحورا لمن تبعك منهم لاملا ان نجنا منكم اجمعين فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا یقین رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تو سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره ولا تقرب هذه الشجره فتكونا من الظالمين اور اي آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے فوسوس لہما الشیطان ریبدی لہما ما ووری عنہما من سوآتہما وقال وقال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجرت الا انہا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 کوسم ہوں میں ان نیل اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں فیدل ہوں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 کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ دونوں بول اٹھے اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا اب اگر تُو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقینا ہم تباہ ہو جائیں گے اس قصے سے چند اہم حقیقتوں پر روشنی پڑتی ہے ایک انسان کے اندر شرم و حیاء کا جذبہ ایک فطری جذبہ ہے اور اس کا اولین مظہر وہ شرم ہے جو اپنے جسم کے مخصوص حصوں کو دوسروں کے سامنے کھولنے میں آدمی کو فطرتن محسوس ہوتی ہے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ شرم انسان کے اندر تہذیب کے ارتقا سے مصنوعی طور پر پیدا نہیں ہوئی ہے اور نہ یہ اقتصابی چیز ہے جیسا کہ شیطان کے بعد شاگردوں نے قیاس کیا ہے بلکہ درحقیقت یہ وہ فطری چیز ہے جو اول روز سے انسان میں موجود تھی دو شیطان کی پہلی چال جو اس نے انسان کو فطرت انسانی کی سیدھی راہ سے ہٹانے کے لیے چلی یہ تھی کہ اس کے جذبۂ شرم و حیا پر ضرب لگائے اور برہنگی کے راستے سے اس کے لیے فوائش کا دروازہ کھولے اور اس کو جنسی معاملات میں بدراہ کر دے بالفاظ دیگر اپنے حریف کے معاذ میں ضعیف ترین مقام جو اس نے حملے کے لیے تلاش کیا وہ اس کی زندگی کا جنسی پہلو تھا اور پہلی زرد جو اس نے لگائی وہ اس محافظ فصیل پر لگائی جو شرم و حیا کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں رکھی تھی شیاتی اور ان کے شاگردوں کی یہ ربش آج تک جن کی تون قائم ہے ترقی کا کوئی کام ان کے ہاں شروع نہیں ہو سکتا جب تک کہ عورت کو بے پردہ کر کے وہ بازاد میں نلا کھڑا کرے اور اسے کسی نہ کسی طرح اریا نہ کر دیں تین یہ بھی انسان کی اہم فطرت ہے کہ وہ برائی کی کھلی دعوت کو کم ہی قبول کرتا ہے عموماً اسے جال میں پھانسنے کے لیے ہر دائیں کو خیرخواہ کے بھیسی میں آنا پڑتا ہے چار انسان کے اندر معالی امور مثلاً بشریت سے بالتر مقام پر پہنچنے یا حیات جاویدہ حاصل کرنے کے فطری پیاس موجود ہے اور شیطان کو اسے فریب دینے میں پہلی کامیابی اسی ذریعے سے ہوئی کہ اس نے انسان کی اس خواہش سے اپیل کیا شیطان کا سب سے زیادہ چلتا ہوا حربہ یہ ہے کہ وہ آدمی کو بلندی پر لے جانے اور موجودہ حالت سے بہتر حالت پر پہنچا دینے کی امید دلاتا ہے اور پھر اس کے لیے وہ راستہ پیش کرتا ہے جو اسے الٹا پستی کی طرف لے جائے پانچ عام طور پر یہ جو مشہور ہو گیا ہے کہ شیطان نے پہلے حضرت ہوا کو دام فریب میں گرفتار کیا اور پھر انہیں حضرت آدم علیہ السلام کو پھانسنے کے لیے اعلی کار بنایا اور آن اس کی تردید کرتا ہے اس کا بیان یہ ہے کہ شیطان نے دونوں کو دھوکہ دیا اور دونوں اس سے دھوکا کھا گئے بظاہر یہ بہت چھوٹی سی بات معلوم ہوتی ہے لیکن جن لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت ہوا کے متعلق اس مشہور روایت نے دنیا میں عورت کے اخلاقی قانونی اور معاشرتی مرتبے کو گرانے میں کتنا زبردست حصہ لیا ہے وہی قرآن کے اس بیان کی حقیقی قدر و قیمت سمجھ سکتے ہیں چھ یہ گمان کرنے کے لیے کوئی معقول وجہ موجود نہیں ہے کہ شجر ممنوع کا مزہ چکتے ہی آدم و ہوا کے سطر کھل جانا اس درخت کی کسی خاصیت کا نتیجہ تھا در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سوا کسی اور چیز کا نتیجہ نہ تھا اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کا سطر اپنے انتظام سے ڈھانکا تھا جب انہوں نے حکم کی خلاف ورزی کی تو خدا کی حفاظت ان سے ہٹا لی گئی ان کا پردہ کھول دیا گیا اور انہیں خود ان کے اپنے نفس کے حوالے کر دیا گیا کہ اپنی پردہ پوشی کا انتظام خود کریں اگر اس کی ضرورت سمجھتے ہیں اور اگر ضرورت نہ سمجھیں یا اس کے لئے صحیح نہ کریں تو خدا کو اس کی کچھ پرواہ نہیں کہ وہ کس حال میں پھرتے ہیں۔ یہ گویا ہمیشہ کے لیے اس حقیقت کا مظاہرہ تھا کہ انسان جب خدا کی نافرمانی کرے گا تو دیر یا سویر اس کا پردہ کھل کر رہے گا اور یہ کہ انسان کے ساتھ خدا کی تائید و حمایت اسی وقت تک رہے گی جب تک وہ خدا کا مطیع فرمان رہے گا تعداد کے حدود سے قدم باہر نکالنے کے بعد اسے خدا کی تائید ہرگز حاصل نہ ہوگی بلکہ اسے خود اس کے اپنے نفس کے حوالے کر دیا جائے گا یہ وہی مضمون ہے جو متعدد احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اور اسی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ خدایا میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں بس مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر سات شیطان یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ انسان اس فضیلت کا مستحق نہیں ہے جو اس کے مقابلے میں انسان کو دی گئی ہے لیکن پہلے ہی مارکے میں اس نے شکست کھائی اس میں شک نہیں کہ اس مارکے میں انسان اپنے رب کے امر کی فرما برداری کرنے میں پوری طرح کامیاب نہ ہو سکا اور اس کی یہ کمزوری ظاہر ہو گئی کہ وہ اپنے حریف کے فریب میں آ کر اطاعت کی راہ سے ہٹ سکتا ہے مگر بہرحال اس اولین مقابلے میں یہ قطعی ثابت ہو گیا کہ انسان اپنے اخلاقی مرتبے میں ایک افضل مخلوق ہے ابراً شیطان اپنی بڑائی کا خود مدئی تھا اور انسان نے اس کا دعویٰ آپ نہیں کیا بلکہ بڑائی اسے دی گئی سانین شیطان نے خالص غرور و تکبر کی بنا پر اللہ کے عمر کی نافرمانی آپ اپنے اختیار سے کی اور انسان نے نافرمانی کو خود اختیار نہیں کیا بلکہ شیطان کے بہکانے سے وہ اس میں مبتلا ہوا سالث انسان نے شرک کھلی دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ دائی شرک کو دائی خیر بن کر اس کے سامنے آنا پڑا وہ پستی کی طرف پستی کی طلب میں نہیں گیا بلکہ اس دھوکے میں مبتلا ہو کر گیا کہ یہ راستہ اسے بلندی کی طرف لے جائے گا رابعن شیطان کو تمبی کی گئی تو وہ اپنے قصور کا اعتراف کرنے اور بندگی کی طرف پلٹ آنے کے بجائے نافرمانی پر اور زیادہ جم گیا اور جب انسان کو اس کے قصور پر متنبع کیا گیا تو اس نے شیطان کی طرح سرکشی نہیں کی بلکہ اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی وہ نادم ہوا اپنے قصور کا اعتراف کر کے بغاوت سے کی طرف پلٹ آیا اور معافی مانگ کر اپنے رب کے دامن رحمت میں پناہ ڈھونڈنے لگا آٹھ اس طرح شیطان کی راہ اور وہ راہ جو انسان کے لائق ہے دونوں ایک دوسرے سے بالکل متمیت ہو گئیں خالص شیطانی راہ یہ ہے کہ بندگی سے منہ موڑے خدا کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرے متنبے کیے جانے کے باوجود پورے استقبار کے ساتھ اپنے باغیانہ طرز عمل پر اسرار کیے چلا جائے اور جو لوگ طاعت کی راہ چل رہے ہوں ان کو بھی بہکائے اور معاشیت کی راہ پر لانے کی کوشش کرے بخلاف اس کے جو راہ انسان کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ اول تو وہ شیطانی اغوا کی مزاحمت کرے اور اپنے اس دشمن کی چالوں کو سمجھنے اور ان سے بچنے کے لیے ہر بت چوکنا رہے لیکن اگر کبھی اس کا قدم بندگی و طاعت کی راہ سے ہٹ بھی جائے تو اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی ندامت و شرمساری کے ساتھ فوراً اپنے رب کی طرف پلٹے اور اس اصول کی تلافی کر دے جو اس سے سرد ہو گیا یہی وہ اصل سبق ہے جو اللہ تعالیٰ اس قصے سے یہاں دینا چاہتا ہے ذہن نشین یہ کرنا مقصود ہے کہ جس راہ پر تم لوگ جا رہے ہو یہ شیطان کی راہ ہے یہ تمہارا خدائی ہدایت سے بے نیاز ہو کر شیاطین جن و انس کو اپنا ولی و سرپرست بنانا اور یہ تمہارا پیدر پید تمبی کے باوجود اپنی غلطی پر اصرار کیے چلے جانا یہ دراصل خالص شیطانی رویہ ہے تم اپنے ازلی دشمن کے دام میں گرفتار ہو گئے ہو اور اس سے مکمل شکست کھا رہے ہو اس کا انجام پھر وہی ہے جس سے شیطان خود دوچار ہونے والا ہے اگر تم حقیقت میں خود اپنے دشمن نہیں ہو گئے ہو اور کچھ بھی ہوش تم میں باقی ہے تو سنبھلو اور وہ راہ اختیار کرو جو آخر کار تمہارے باپ اور تمہاری ماں آدما نے اختیار کی تھی فرمایا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے فرمایا اتر جاؤ یہ شبہ نہ کیا جائے کہ حضرت آدم و حبا علیہ السلام کو جنت سے اتر جانے کا یہ حکم سزا کے طور پر دیا گیا تھا قرآن میں متعدد مقامات پر اس کی تصریح کی گئی ہے کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور انہیں معاف کر دیا لہذا اس حکم میں سزا کا کوئی پہلو نہیں ہے